اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو آمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑا مگر تباہی